پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ خطبت التقوی وہ خطبہ یہ ہے جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کا ہر حرف امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے یعنی الحمد اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور مواضع دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمرہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمرہی میں مبتلا ہوا اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوا اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے تقوے سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور معزت نہیں اور بلا شبہ اللہ کا تقوع اور خوف آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے جس سے مقصود محض رضائے خداوندی ہو تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہے اور مرنے کے بعد ذخیرۂ آخرت ہے کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درج محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے اللہ اپنے قول میں سچا اور وعدے کا وفا کرنے والا ہے اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں مایوب القعلالدعیہ وبا انب اللہد پس دنیا اور آخرت میں ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا اور اللہ کا تقوع ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب پر اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضی سے بچاتا ہے اور ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا اور رضائے خداوندی اور رف درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا تقوے میں سے جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو اس میں کمی نہ کرو اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور قاذب میں امتیاز ہو جائے پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے یعنی اپنا موتی اور فوبدار بس اس نام کی لاج رکھو منشائے خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہوا اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے کوئی قوت اور طاقت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کرے گا کوئی شخص اس کو ضرور نہیں پہنچا سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں لہذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو لوگوں کی فکر میں مت پڑو اللہ سب کی کفایت کرے گا اللہ اکبر قوت اللہ بلّہ العلی العظیم نقطہ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے کہ جو آپ نے ہجرت کے بعد دیا تیرہ سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت اور شکایت کا نہیں سوائے تقوا اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا ہے بے شک آپ انقل اعلیٰ خلوق ناظیم کے مستاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم وبارک و ترحمہ جمعے سے فارغ ہو کر آپ ناکا یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ابو بکر کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینے کا رخ فرمایا اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے یمین و یسار آگے اور پیچھے آپ کے جلو میں چل رہا تھا ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں ہر طرف سے یہی والحانہ اور عاشقانہ اس نیاز تھی کہ یا رسول اللہ یہ غریب خانہ حاضر ہے آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے یہ من منجان اللہ معمور ہے جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا کسی جانب لگام کو دستے مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ شعر گاتی تھیں طلا البدرعلینہ من سنییات الداحی وجب شکر علینہ مادہ داعی اوح المبوصفینہ جب المرالمطاعی یعنی چودھویں رات کے چاند نے ثنیاۃ الوداح سے ہم پر طلوع کیا ہے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے اے وہ مبارک ذات کے جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے اور بن نجار کی لڑکیاں یہ شعر گاتی تھیں جوار من بن نجاری یا حبا محمد من جاری ہم لڑکیاں ہیں بن نجار کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں اور فرت مسرت سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ الفاظ تھے جا نبی اللہ جا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول صحیح بخاری میں برا بن عاظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آہری سے ہوتے دیکھا سننے نے ابھی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں میزہ بازی کے کرتب دکھائے مدینہ کی زمین بڑی وبائی زمین تھی مدینہ کی وبا آپ کی برکت سے دور ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مدینہ کا بخار ختم فرما دیا بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ صلاحت و تسلیم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو تمام روئے زمین سے زیادہ مدینہ کی سرزمین میں وبا تھی آپ نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ کو پاک صاف فرما اور اس وبا کو ختم فرما غرضگی جی کے ناقۂ مبارک اسی شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش اور یمین و یسار میں تھے کہ جن کے قلوب کو حق جا نے عزل سے اپنی اور اپنے رسول کی محبت اور عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا اور اپنے ماصبا کے لیے ان کے دلوں میں جز لائے رجزا کے بقدر بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی صحابہ کرام بلا شبہ حقیقتا ایسے ہی تھے آپ چل رہے تھے اور ان محبین و مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھیں جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش عقیدت اور ولولہ منقبت میں اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا تو آپ یہی فرماتے دعوها فعنحا معمورہ اس کو چھوڑ دو یہ من جانب اللہ معمور ہے بالآخر ناقہ محلہ بنی نجار جو آپ کے ننہالی قرابت دار ہیں میں خود بخود اس مقام پر گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے مگر آپ ناقہ سے نہ اترے کچھ دیر کے بعد ناقہ اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے اترے اور ابو ایوب انصاری آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی معلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنے نجار ہی میں اتریں جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں اور اپنی نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن حق اللہ شاہوں نے آپ کی اس خواہش کو ایک موجوزانہ طریق سے پورا فرمایا کہ ناکا کی لگام آپ کے دستے مبارک سے چھوڑا دی گئی کہ آپ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ کر دیں اور نہ اپنی طرف سے کسی کے مکان کو نزول کے لیے مخصوص فرمائیں تاکہ آپ کے محبین و مخلصین کی قلوب منافست اور منازعت سے بالکل یا پاک رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں من منجان اللہ معمور ہے جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی آپ خدا کے اشارے کے منتظر ہیں اس طرح سے حق جلشانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور صحابہ کرام کے حق میں اس شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع تحاسد اور تنافر سے بھی پاک رہے اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے ذالقہ فضل اللہ معیشہ و اللہ حض الفضل عظیم علاوہ عظیم جب طباء شاہ یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو چار سو علمائے طورات اس کے ہمراہ تھے سب علماء نے بادشاہ سے یہ صدا کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے محمد ان کا نام ہوگا اور یہ سرزمین ان کا دارالحجرت ہوگی بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہر ایک کو مال عظیم دیا اور ایک مکان خاص نبی کریم علیہ صلاحات و تسلیم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر زمان یہاں ہجرت فرما کر آئیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں اور آپ کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا خط کا مضمون یہ تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مشتبہ احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا اور تباء نے اس خط پر ایک مہر بھی لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی آخر زمان کا زمانہ پاؤ تو میرا یہ عاریجہ پیش کر دینا ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں اور یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو طباء شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب نبی آخر زمان ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں اور بقیہ انصار ان چار سو کے اولاد میں سے ہیں چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی اسی مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہری کہ جو تبہ نے پہلے ہی سے آپ کی نیت سے تیار کرایا تھا کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ابو ایوب نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے طبا کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ابو ایوب رضی اللہ عنہ انصاری نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ بالا خانہ میں رونق افروز ہوں اور ہم نیچے کے مکان میں رہیں آپ نے اس خیال سے کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں لوگوں کی آمد و رفت رہے گی اب اگر ابو ایوب نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی اس لیے بالا خانہ کو قیام کے لیے منظور نہیں فرمایا نیچے ہی مکان کو قیام کے لیے پسند فرمایا اور ہم بالا خانہ پر رہنے لگے ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف ڈال دیا کہ نیچے کے مکان میں نہ پہنچے میں اور ام ایوب دونوں جلد جلد اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے اور ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا اور ہم روزانہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے جو بچ رہتا آپ واپس فرما دیتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں کا نشان دیکھتے وہیں سے میں اور ام ایوب تبرکن انگلیاں ڈال کر کھاتے ایک روز ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا آپ نے کھانا واپس فرما دیا دیکھا تو اس میں انگشتان مبارک کے نشان نہ تھے گھبرا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کھانا واپس فرما دیا جس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں میں اور ام ایوب کو برکت حاصل کرنے کے لیے قصدن اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے جہاں آپ کی انگشتان مبارک کا نشان ہوتا تھا آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی تم کھاؤ میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے میں اس کے کھانے سے احتراز کرتا ہوں ابو ایوب فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا علماء یہود کی خدمت نبوی میں حاضری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے امتحان مختلف قسم کے سوالات کیے اس لیے کہ علماء یہود کو امبیائے سابقین کی بشارتوں سے نبی آخر زمان کے ظہور کا بخوبی علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسا علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی وہ عنقریب سرزمین بتحا سے مبوس ہونے والا ہے اور وہ آپ کی بحثت کے منتظر تھے چنانچہ ہجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلی بار حضور پر نور نے انصار کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ جو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سعادت اور فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائیں معلوم ہوا کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اس کی باسط کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لیے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے اور قسمت نے جس کی پیشانی اقبال پر حرف صادت لکھ دیا تھا وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور بلا تردد اور بلا توقف ایمان لے آیا اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ محروم رہا ابن عائض بطریقروا بن زبیر راوی ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یاسر بن اختب یعنی حیئی بن اختب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا جب واپس گیا تو اپنی قوم سے یہ کہا اتیونی فعن ہاد النبی الذی کنہ ننتظر میرا کہنا مانو تحقیق یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے وہ آگئے ہیں لہذا ان پر ایمان لاؤ لیکن اس کے بھائی ہوئی بن اختب نے اس کی مخالفت کی اور قوم میں بڑا اور سردار ہوئی مانا جاتا تھا قوم اس کی اطاعت کرتی تھی اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول کرنے سے اس کو روکا قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اسی کا کہنا مانا اور ابو یاسر کا کہنا نہ سنا سعید بن مصیب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور پرنور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المدراس یہودیوں کے مدرسے کا نام ہے اس میں علماء یہود جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس شخص اشارہ بسو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جا کر سوالات کرنے چاہیے بے نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس نے پوچھا اے محمد یہ صورت آپ کو کس نے تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ کو تعلیم دی ہے اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ یہودی عالم یہود کی طرف واپس گیا اور جا کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسی ہی کتاب معلوم ہے جسے تورات رات علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہود کی ایک جماعت کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا ان لوگوں نے آپ کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی تو میں خبر دی گئی ہے اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سنا سن کر حیران رہ گئے اور سب اسلام لے آئے ابن اسحاق اور بحقی نے ابو خریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریا جو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا اس سے کہا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ یہ بیان کرے کہ کیا توریت میں شادی شدہ ذنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے ابن سوریا نے کہا اللہم اما و اللّہ یا اب القاسم اََََََم لارفون عن کا نبی مرسلََََََََََََ ولاك يہسدونكا يعنى یعنی اے اللہ بے شك تو ريت ميں ہى ہے اور اے ابو القاسم واللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آپ نبی مرسل ہیں لیکن آپ پر حسد کرتے ہیں عبداللہ بن احمد نے زوائد مستد میں جاور بن ثمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہ ایک جرمقانی شخص آیا اور صحابہ سے حضور کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب کے جو یہ ظام کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں وہ کہاں ہیں میں ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی اتنے میں نبی کریم علیہ رہے ہی سامنے سے آ گئے جرمکانی نے کہا کہ جو وہی آپ پر آتی ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائیے آپ نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں جرمقانی نے سنتے ہی کہا واللہ یہ اسی قسم کا کلام ہے جو موسا علیہ السلام لائے اسی طرح اور بھی بہت سے علماء اور یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف ب اسلام ہوئے جیسے زید ابن سانہ وغیرہ